وَأَنَّ الْمَسَاجدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ <أَحَدًا> اور یہ کہ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی ہیں پس تم لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مجھ پر یہ وہی بھی نازل ہوئی ہے کہ مسجدیں اللہ کی بندگی کے لیے خاص ہیں اس لیے جب تم اس میں داخل ہو تو اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو عیسائیت کریمہ میں مشرقین قریش کے احوال واقعی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ مسجد حرام میں جو صرف اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا اسنام و تماثیل رکھ کر ان کی پرستش کرتے تھے اور اہل کتاب کی طرف بھی اشارہ ہے جو اپنی عبادت گاہوں میں زیر اور عیسیٰ کی عبادت کرتے تھے حالانکہ مسجدیں تو اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ وہاں صرف اللہ کا نام لیا جائے اسی لیے علماء ہنابلہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے دین میں مسجد اور قبر ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتیں ان میں سے جو بھی بعد میں بنے گی اسے گرا دیا جائے گا